نحمده و نصلي و نصلي معلی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر الفساد في البر والبحر بما کسبت عید الناس لیذیقهم بعض الذین عملو لعلہم يرجعون سرق الله العظیم میرے معزز و محترم بھائیو گزرشت دروس میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ وطنیت پرستی کے عقائد اور اس کا تاریخی پس منظر رکھا آج کے دس میں ان ہم اس عقر وطنیت کے عناصر اور اس کے نتائج پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے وطنیت پرستی کا ایک بنیادی عنصر جس کے اوپر یہ دن قائم ہے وہ ہے ظلم و بربریت اور اپنے مقابل کی تحقیر و تنقیص یہ ظلم و بربریت اور تحقیر و تنقیص اس دین ودنیت کا ایسا بنیادی اور ضروری عنصر ہے کہ اگر اس کو اس دین سے جدا کیا جائے تو دین وطنیت ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا اس لیے اب دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور آج بھی پورے عالم کا ایک منظرنامہ دیکھیں تو ہر جگہ پر وطنیت پرستوں نے ظلم و ستم کا ایک وسیع پیمانے کے اوپر بازار گرم کر رکھا ہے چنانچہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مفکر اسلام علامہ سید ابو الحسن علی الدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وطنیت پرستی کا تخم ایک ہی طرح قبر غبار لاتا ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی قوم وطن پرستی پر بھی ایمان رکھتی ہو اور وہ دست نراضی نہ کرتی ہو یا نہ کرنا چاہتی ہو اور وہ اپنے سوا دوسرے کی تحقیر و تنقید سے پاک ہو جیسے کہ یہ ممکن نہیں کہ انسان شراب کے جام پر جام چڑھائے اور وہ نہ بہکے اور اسے نشہ نہ آئے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان وطنت پر ایمان لائے اور وہ ظلم و بربریت نہ حق قتل مسلمانوں کی تحقیر کا شکار نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے پھر بالخصوص کہ جب علم و ادب شعر اور فلسفہ اور علم طبعیہ کے ذریعہ اس نشے قومیت کو مزید تیز کرنے اور اس شراب کے نشے کو مزید سخت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور پھر مسلسل اس قوم میں نسلی غرور اور اپنی ماضی پر فخر و تکبر بھی پرورش پا رہی ہو اور اس میں کسی قسم کے اخلاقی اور مذہبی رکاوٹ بھی نہ ہو اور پھر اس قوم کے رہنمائی بھی ایسے لیڈر اور جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہو جو وطنی اور قومی شوکت اور عظمت کے سوا جن کا اور کوئی مقصد نہ ہو آج دیکھا جائے تو پاکستان کی سیکورٹی داروں میں بھی ظلم و بربریت قتل نا حق کی یہ روح پوری طرح کار فرمائیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اس دن وطنیت کے خاطر اسلام کے تمام ترحکامات و تعلیمات اور مذہبی و انسانی اخلاقیات کو بالائے رکھتے ہوئے وطنیت کے خاطر ہر کفر سے سر دوستی اور درینہ تعلقات قائم کرنے میں کسی قسم کا شرموار محسوس نہیں کرتے اور وطنیت کے خاطر مجاہدین اہل حق علماء تک کو شہید کرنے میں درخ نہیں کرتے بلکہ وہ اہل حق علماء اور مجاہدین اسلام کی تجدیل کو اپنا شعار سمجھتے ہیں اور دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے نظام تعلیم کے ذریعہ پاکستان کے تعلیمی ادارے اسی وطنیت پرستی کی نانت کو طلبہ کے دل و دماغ میں کوٹ کود, کود بھر رہے ہیں جبکہ شعراء اور صحافی حضرات بھی اپنے خدا داد کے ذریعہ وطن پرستی کی لعنت کو اور وطنیت کی برتری کو اور اسلام پر اس کی افضلیت اور فوقیت کو مزید اہل قوم کے دل و دماغ کے اندر بٹانے کی کوشش میں ہیں جب کہ نام نہاد علماء اور مبلغین بھی بزور خطابت وطنیت پرستی کے نشے کو تیز کر رہے ہیں اس لیے وہ کبھی اسلامی نظام کی قیام کی کوشش کو یعنی جہاد فی سبیل اللہ کو دہشت گردی اور انسان کے دینی غیرت و حمیت کو انتہا پسندی حق گوئی کو نفرت انگیزی اور شریعت کی بارادستی کے فکر کو دقیانوسیت اور مجاہدین کے انصار کو سہولت کار امر بالمعروف اور نہیں منکر کو بغاوت جیسے مکرو الفاظ سے تعبیر کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ایک انگریز فروفیسر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وطن پرستی میں وطنی عظمت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ قوم کے پاس ایسی طاقت ہو جس سے وہ بوقت ضرورت اپنی خواہش اور ارادوں کو دوسروں پر مسلط کر سکے قومی عزت نام ہے اس قوت کا جس سے قوم خاص شرف و امتیاز کی مالک ہو تاکہ وہ اور قوموں کے نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اور ظاہر ہے کہ ایسی قوت جس سے قوم کا ایسا خاص اعزاز امتیاز حاصل ہو وہ موقوف ہے آتش پیشہ گولوں اور بموں پر ان نوجوانوں کی وفاداری پر بموں کو پھینکنا جن کا محبوب جو ہے وہ مشغلہ ہو میرے معزز محترم بھائی یہ ظلم و ستم اور وطنیت یہ دو لازم ملزم چیزیں ہیں اس ظلم کو نکالا جائے تو وطنیت کے دین ایک لمحے کے لیے قائم نہیں رکھا جا سکتا یہی حال دیکھیں آج پوری دنیا کا اور نام نہاد اسلامی ممالک کا جہاں وطنیت کے خاطر بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے ہزاروں مسلمانوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ ان کی حق گوئی سے یا ان کی تحریک سے یا اسلام کہ غلبے کے لیے ان کی مشن سے وطنیت کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہو اور ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں تو تاریخ کے اندر آپ کو ملے گا کہ وطن پرستوں نے وطنیت کے خاطر لاکھوں انسانوں کا خون بہایا اور قتل و غرم گری کا جو ہے بازار گرم کیے رکھا عقیدہ وطنیت کا دوسرا بنیادی عنصر خوف اور نفرت ہے یہ خوف و نفرت قوم کے دلوں میں بٹھانا یہ اس دین وطنیت کا ایک اہم جز ہے ایک بنیادی حصہ ہے اگر خوف و نفرت کو بیچ میں سے نکال جائے تو عقیدے وطنیت کو ایک لمحے کے لیے قائم نہیں رکھا جا سکتا اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے پروفیسر حمید اللہ جمیل اپنی کتاب اسلام اور جدید افکار کے سفر نمبر 250 پر لکھتے ہیں قومیت اور وطنیت دنیا میں جنگ باہمی منافرت اور تعصب کے جذبات کو فروغ دیتی ہے وہ ایک قوم کو دوسرے قوموں سے مخالفت جنگ بازی نفرت کا سبق دیتی ہے جس کی بنا پر تمام کرز قومی بغض اور کینے سے بھر جاتا ہے پھر اس کی تباکاریوں کے متعلق لکھتے ہیں وطن پرستی سامراجیت کو جنم دیتی ہے مثلا مغربی ممالک میں قومیت اور وطنیت نے نہایت بیان صورت اختیار کیے رکھے انہوں نے افریقہ ایشیا اور دیگر براعظموں میں پسماندہ ممالک پر حملے کیے ان کو اپنے غلام بنایا اور سامراجیت کی بنیاد رکھی آج یہی حال پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان کے وطن پرست ادارے اپنی قوم کو مستقل اور خوف اور نفرت میں رکھے ہوئے ہیں یا کبھی ان کے دلوں میں ہند کی نفرت بٹھاتے ہیں اور یا کبھی طالبان کی اس خوف و نفرت کے بنیادی سبب اس عقیدۂ وطنیت کو قائم رکھنا ہوتا ہے وگرنہ ان وطن پرستوں کو معلوم ہے کہ اگر ہم اپنے قوم کو کسی ایک دوسرے قوم سے ڈرائے بغیر یا کسی قوم کے نفرت بٹائے بغیر ہم اس وطنیت کو قائم نہیں رہ سکتے ہیں یہ خوف و نفرت یہ اس وطنیت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ پرواز نہیں کر سکتا اسی طرح قلعے وطنیت کا تیسرا بنیادی اور ضروری عنصر و لادنیت ہے دنیا کی تاریخ میں دیکھا جائے اور آج کا حال بھی دیکھا جائے پوری دنیا کا منظرنامہ دیکھا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وطنیت اور لادنیت یہ دو لازم ملزم چیزیں ہیں وطنیت اور لادنیت کا باہم چولی دامن کا تعلق ہے جہاں جہاں و تنیت کا فتنہ قائم ہوا جہاں جہاں وہ تنیت پرستی گئی ہے اور اس نظریے نے کسی معاشرے کے اندر اپنا اثر رسوخ بڑھایا ہے وہاں پر نتیجن اس قوم کو دین اور دین کے اہم حقائق سے محروم ہونا پڑا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اس مختص چھوٹے سے رسالے وطن و ملت کے سفونتس پر یہ حقیقت لکھی ہے کہ وطن پرستی کے دینی نقصانات لازم آتے ہیں اس کے دو بنیادی اصول ہیں نمبر ایک وطنیت پرستی سے اسلام کی اساسی تعلیمات میں شکوک و شبہات کا پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہے اس لیے کہ وطنیت پرستی سے افکار میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ انسان کی وطن پرستی کے نتیجے میں اپنے اعتقادات اور یقینیات انسان کے متزلزل ہونا شروع ہو جاتے ہیں قلندر ہر چی گویت دید گوید سچ فرمایا انہوں نے آج دیکھا جائے تو تمام وطن پرست جو لوگ ہیں وہ ان کے دلوں کے اللہ کی خوف اللہ کی وحدانیت عقیدۂ رسالت اور آخرت اللہ کو جواب دینا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ تصورات ان کے دلوں میں یقین متزلزل ہو چکے ہیں ہمیں ایسے قیق قیدی نے بتایا کہ دوران تفتیش ان کو آئی کا افسران کہتے تھے کہ تم اللہ کا نام نہ لو اللہ اس کمرے سے باہر ہے اس کمرے میں اللہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے جب کسی قیدی سے پوچھا کہ یہ تم نے کام کیوں کیا اگر اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے اللہ کے لئے کیا تو فوراً کہتے کہ اس اللہ کو اب بلاؤ کہ تمہیں بچا لے اسی طرح جہاں جیسے مقدس فریضے کے ایک ہمارے قیدی ساتھی نے بتایا کہ وہ بہت پہلے افغانستان تشریف لائے تھے جہاد کے لیے پھر پاکستان کے آہنسان ان کو گرفتار کر لیا تو کہتے ہیں کہ مجھے سنتریوں نے بہت زیادہ مارا اور مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیا یہاں تک کہ مجھ کو بالکل ننگا کر دیا اور مار اور پٹائی سے میرے جسم میں سارے نشانات بن چکے تھے اور جسم پھول چکا تھا چنانچہ ایک افسر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مولی صاحب آپ کے اوپر یہ سب کچھ کیوں ہوا تو میں نے کہا تھا کہ میں بہت پہلے جو ہے افغانستان گیا تھا جہاد کے لیے تو افسر نے مجھے فورن کہا کہ کیا آپ نے جہاد کا مزہ چکھ لیا یہ تحقیر و تنقیص کا حال ان کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ دیکھیں اور بنیادی عقائد کے ساتھ دیکھیں تو اقبال نے کہا تھا کہ بالکل یہ وطن پرستی اور لادینیت یہ ایسی لازم مزوم چیزیں ہیں کہ جہاں کہیں بھی وطن پرستی کی لانت آتی ہے اس قوم کے دل و دماغ سے ان کے بنیادی دین عقائد اور اعتقادیات اور یقینیات جو ہے وہ متضرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسری بڑی خرابی جو لازم آتی ہے وطنیت سے وہ ادیان کی ذافیت کی لانت ہے یعنی یہ تصور کہ ہر ملک کا دین اس ملک کے ساتھ ہے اسی طرح وہ اس طرح متعدد ادیان کا تصور لازم آتا ہے جو کہ کسی مسلمان کے لیے متعدد ادیان کا تصور یہ کفر ہے اور حرام ہے اسلام ایک عالمی دین ہے مسلمان کا جیسے واحد ہے امت واحدہ ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسی لقب سے نوازا کہ تم ایک امت ہو متعدد امت نہیں ہو متعدد ملت نہیں ہو تمہارا دین ایک وہ بھی عالمی دین تمہاری وحدت کی نشان ہے لیکن جب مسلمان مختلف جغرافائی حدود کے اندر تقسیم ہو گئے اور یورپ کے ذریعہ انہیں وطن پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور اس لعنت کے اندر ان کو مبتلا کیا تو اس سے دین کے اس دین اسلام کی اضافیت کی جو ہے وہ لانت اور تصور کا ابھرنا شروع ہوا لہٰذا کہ ہر وطن کا جو ہے وہ اپنا دین ہوگا اس لیے یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے رسارے کے اندر اس حقیقت کو بہت پہلے واضح کر دیا تھا اب یہی حال دیکھا جائے تو بالکل جیسا کہ نے فرمایا تھا ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آج وطن پرست اسی وطنیت کے خاطر اسلام کے قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہیں اسلامی قوانین کے خلاف قوانین کو پاس کرواتے ہیں ان کو قانونی حیثیت دیتے ہیں اسلام کے حرام کردہ کو حلال سمجھتے ہیں خلاف اسلام اور حرام کا مقابل اعلان ارتقاب کرتے ہیں کیونکہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وطن پرستی کا بنیادی نتیجہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی وطنیت آتی ہے جہاں جہاں بھی وطنی پرستی کی لانت کسی بھی معاشرے کے اندر فروغ اور اس کا اثر وسخ بڑھتا ہے وہاں نتیجت لادنیت کا عام ہونا اس کا بنیادی عنصر ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ الحمد رب اللہ